سپورن اٹھائیس سو بارہ <تصفح> <تصفح> اللہ نحمدہ و نستعید و نعود باللہ من سرور انفسنا و من سردیان عمالنا من يحجب اللہ فلا ملللہ و فلا حادی لہ و اجھد لا الہ الا اللہ, اللہ وحدہ لا شریف لہ و ان محمد عبدہ و اما بعد وخيري صديق جدار الله وكير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فسر العلوم والصقات قال كل مقت قد جدع كل بن عاط جلال دلاله الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ اللہ کی حمد و خلاح کے بعد السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ہر جمعہ میں سنت کے مطابق کے راس کرنے والوں کے یہاں نماز میں یہ ہی سنتے ہیں بل سنون الحیات النیا بل آپ میرا تو خیروں هَذَا اتنا فِي لفی سخی بوڑھا سخ کی بہ اصل امال کو درست کرنے والی چیز اور آدمی کو سباد بخشنے والی چیز اور اسے نفاذ سے نکالنے والی یہ ہے کہ وہ دنیا کو اپنا آرگی سکھانا سمجھے اور اس کی نظریں آفت پر زمی ہو صورت المناس باقاعدہ ایک صورت ہے پوری جو منافقین کے حال میں نازم ہوئی ہے اور نفاذ وہ خطرناک بیماری ہے جو ایمان لانے کے بعد آیا کرتی ہے منافق آدمی مسلمانوں میں داخل ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک وہ داخل نہیں ہوگا اسلام کا نام اختیار نہیں کرے گا اور بعض وہ مسلمانوں والے ضروری کام نہیں کرے گا اس کے بعد وہ مسلم سمجھا جائے کچھ وقت تک مناسب نہیں ہو سکتا کیونکہ مناسب حکمند ظاہراً مسلم اور حقیقت باطرن نفاق اکبر کا شکار ہو اس کاخر ہے اور نفاق اکبر کا شکار ہو تو پھر نفاق کا اس پر بہت ڈر ہے کہ وہ اسے ہڑپ نہ کر لے تو اس نے اللہ رب العزت نے جس قدر مذمت کی ہے اس میں غور کرنا چاہیے اور اس کا علاج بھی سورہ مبارکہ میں درج کیا گیا ہے اس علاج کی طرف بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابن ابی ابھی رضی اللہ تعالی عنہ تعلی جو تعبئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تیس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ علی وسلم سے ملا تیس کے تیس کو میں نے اپنے بارے میں لفاق سے ڈرتے ہوئے پایا کیا ہمیں جو یقین ہے اور اعتماد اور باوجود اس کے کہ ہم سب خطرے ہیں اور بہت کمزوریاں ہم نے کیا ہمیں یہ خطرہ کبھی لاحق ہوا کبھی رات کی نیوز اچاچ ہوئی کبھی کھانا کھاتے ہوئے جو کھانا چھوڑنے پر مائل ہو گیا اس گد کبھی ایک خداس ایسا کبھی ہوا کبھی ہم روئے تو نہ کہ اے اللہ میں منافع تو نہیں ہوں میں یعنی لفاف تو میرے اندر نہیں آ گئے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد سب کو صبح تک شکار ہو بلکہ یہ کہ وہ فطن سے ڈرے اپنے عمل کو درست کرے اللہ کے خوف اس پر کاری ہو اگر تیس صحابہ ملتے اور تیس سے تیس لفاف کے بارے اپنے سے ڈرتے اپنے بارے میں ڈرتے ہیں اور حسن بصری اللہ کا قول ہے کہ جو شخص نفاذ کے بارے میں نہ ہے اس میں نفاذ داخل ہو چکا ہے یہ نفاذ میری ایک علامت ہے کہ آدمی بے خوف ہو جائے تو آیت پہلی آیت اور پورا مبارکہ کا شروع یہ ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میں محفل میں حاضر ہوتے ہیں منافقین تو کہتے ہیں قالو نش نسول اللہ بڑے تم سے اور بڑے یقین کی زبان سے آپ کے سامنے یہ شہادت دیتے گویا کے حلف اٹھاتے کہ ہم ایمان والے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول مانتے ہیں اللہ ہو یا عالم بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات درست ہے ولہ ہو اور خاص یہ کہ اللہ گواہی دیتا ہے ان مناسب انگل اکال کی بول رہے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں اس میں کچھ کی بات نہیں مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہ ہیں تو یہ ایک جھوٹی گواہی جو ہے وہ آپ کی مجلس کے اندر دینے کی ضرورت کر رہے ہیں اتفاظ امان ہوں جنہوں نے اپنے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اس طرح سے شہادت دے کر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا نام مسلمین میں لکھا کر اس چیز کو ڈھال بڑھایا اور پھر کام کیا آن اللہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا انسان قانو یا ملون بہت ہی برے اعمال ہیں جن کا یہ ارتقاب کرتے ہیں اس لیے کہ منعقدین ہمیشہ خود نہیں برباد نہیں ہوتے بلکہ بربادی ہی پھیلاتے ہیں جماعت اپنی غیبت کی وجہ سے اپنی حکوق کی وجہ اپنے وسواس کی وجہ سے اپنے بخل کی وجہ سے اور اپنے اندر, اندر یقین کی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے اور درپیش ہونے کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت بڑی ہو جائے تاکہ بہت لوگوں کا زور پڑے اور یہ جس طرح سے دنیا میں ڈر کر دنیا کی لالچ کرتے ہوئے رہنا چاہتے ہیں سارے لوگ اسی پر مجبور ہو جائیں یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں صرف رکنے والے نہیں روکنے والے ہوتے ربھی ہوں آمن ہوں یہ اس لیے ان کا حال ہے کہ یہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا اس ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا وہ ایمان ان کے عمل کی جینت نہ بن سکا وہ ایمان تصدیق کی حد تک رک گیا اور اس کے بعد یہ آگے نہ بڑھے پھر کیا ہوا تم مک پھر ان کے عمل نے ان کے ایمان کا انکار کر دیا یہ خود کے منتخب ہوئے عَلَى فَهُمْ بیا الا یس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اب انہیں سمجھ نہیں آتی ہمیں جاننا چاہیے کہ الحمد للہ اس وقت ہمارے پاس ہم موجود ہے کبھی ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ آدمی بار بار جب مواقع جایا کرتے اللہ مواقع بہت پہنچاتا ہے کیونکہ وہ رحمان و رقید ہے اس نے رحمت کے سور حصے کیے صحیح بخاری نہیں آتا ہے اور ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ایک حصہ پوری مخلوط نے تقسیم کیا جس کی وجہ سے ماں بچے پر ترق کھاتی ہے اور اسی طرح سے ایک صالح آدمی مجلوم پر سر کھاتا ہے اور اسی طرح کسی سے کوئی کسی کے کام آتا ہے یہ رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو پوری مخلوط انسانوں جنوں جانوروں اور پنشتوں کٹ میں سکتی ہے اور نظام حصے اللہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اگر کافی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس طرح رحمت ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور بڑھ کر کوان کھول دے مقدار ہوگا کر لیں اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا شدید عذاب ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کے ڈر سے اپنے اعمال کی ہمیشہ حفاظت کرے تو کہا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی انہوں نے مواقع ضائع کیے یہاں تک کہ راندہ درجہ ہو گئے تو ہوں لاق کہ اب سمجھنا چاہیں بھی تو اب دل ان کے اندھے ہو گئے مالک ہے ان کی آنکھ اندھی نہیں ہے بلکہ بلاکن تام سلو ان کے دن اندھے ہیں جو کہ اللہ فرسلو جو کہ چینوں کے اندر واقع ہیں دن اندھے ہو گئے و عیدہ رائل تو ان تو تم ان کو دیکھو تو ان کی پرسنالٹی شخصیت زبردست ہے اور کوشش میں عبد اللہ اتنی ہوگئی بڑا حسین بڑا فطی کلام کرنے والا اور انتہائی متاثر کرنے والی شخصیت کا مالک تھا اور ایسے مناسب ہوا کرتے وہی یقین اور اگر یہ بات کرے تک معنی تو ان کی بات کو سن کا ان نہ خوش معلوم ہوگا کہ یہ لکڑیاں ہیں جو تیز دے کر رکھتی گئیں جس طرح لکڑی نہ سمجھتی ہے نہ اس سے عمل نہیں کی جا سکتی ہے یہ لکڑیاں اور پتھر ہیں اللہ کے رسول کے کلام کے مقابلے میں سلام ان کے دل بالکل بلینک ہیں وہ لکڑی کی طرح انسان کے دل نہیں یہ کچھ سمجھتے اور کچھ عمل نہیں کرتے آپ یا یوں کہا کہ یہ لکڑیاں ہیں کہ لکڑی بھی جی اگر جڑ والی ہو تو زمین کے اندر اس کی جڑ ہوتی ہے وہ گھسال رہی ہوتی ہے وہ قائم ہوتی ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی اس کے درد و بار ہوتے اس کے پھل اور پھول ہوتے اس کی خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے یہ لکڑیوں ہے جو کاٹی نہیں ہے یہ اپنے آپ خرید نہیں رہ سکتی یہ صنعت دے کے پھر کھڑی ہوتی ہے بل ان کی مثال دیش کی مالک ہے یا صبول اور کچھ جیسا یہ فاطن والے ہوتی یہ ہر آفت کو اپنے اوپر آتے وہ دیکھتے ہیں گھر کو اپنے دن میں دھیان کر دیکھوں اور آپ بھی دھیان کر دیں اگر ہم ڈرپوٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے بہت سے آمال جان لینے کے بعد تو ہنگے باری کا کو سمجھ لینے کے بعد ان کے تقاضوں پر عمل اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہم ڈرتے تھے کہ ہمیں نوکری بی بی کہاں سے ملے گی بیٹی کہاں بھی آئیں گے ہم پکڑے جائیں گے ہماری کوئی شکایت کر دے گا اور اس کے بعد طرح طرح کے اور خوف ہمیں دامنگیر ہوتے ہیں جو توفیق کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد یہ ہمیں پورا نہیں کرنے لگے اگر یہ خوف محض وفواق ہے سیمان سے تو عنطیب یہ ایمان چھینک جانے والا ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے انسان اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے ایمان ہماری سب سے قیمتی ہے اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد جس کو ایمان نصیب ہو گیا اس سے بڑھ کر کوئی دہمت نہیں ہے آدمی اچھی سواری اچھی بیوی اچھے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے مگر ایمان کی حفاظت وہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ ایماندار ہے کیونکہ ایمان کے اندر یہ خادثہ رکھا گیا ہے یزید و وہ ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے جب عمل کرتا ہے آدمی تو اس کا ایمان یقین بھی بڑھ جاتا ہے جب وہ को کو چھوڑتا ہے تو ایمان کم ہوتا ہے ہفتہ سے چھل اور بعض روایات سے یہ ملتا ہے کہ ایمان مکھی کے سر کے برابر رہ جاتا ہے اور یہ حادثے تفیرہ سے جو ثبوت ہے بخاری اور مسلم تھے کہ اندر رب العزت کے سالین بندے جن کی में میں وہ لوگ بیٹھنا کرتے تھے جو گناہ گار تھے مگر مناسب نہ تھے ان کی میں بیٹھتے ان کی باتیں سنتے ان کے ساتھ آمال میں حاضر ہوتے مگر بھی نہ تو جب وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے ایک ساتھی جو دل شراب سے گزر جائیں گے کوئی اس طرح سے آنکھ جھپکنے کے عرصے میں کوئی دگنی کی کڑ کی طرح کتنے ہوا کی طرح تو وہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ گر گئے جب وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے ان کے لیے سفارش گے کہ اللہ یہ ہمارے ساتھ تین عبادت کے راستوں میں تو مالک حکم دے گا کہ جاؤ دل کے دل میں ایک بیمار کے برابر ایمان ہوگا نکال لو اور اس وقت کیسے معلوم ہوگا یہ ایمان کہ کتنا کس کے اندر ہے یہ اللہ اس وقت سلجھائے گا کوئی آگے کو گیس سوائے اللہ کا پھر حکم ہوگا آگے دیر دینار کے برابر گز کا ایمان ہو نکال ہتھتا کہ رائے کے جانے کے برابر انگیز کا ایمان ہو سے نکال دیا گیا یہ اللہ کی رحمت ہے بگ ان کے لیے وہ ہے یا سبھی نہ کوئی لطن ہٹن آ ہر آفت کو اپنے اوپر آتے ہوئے کہتے ہیں یہ عمل بھی چھوڑ لو خطرہ ہے آج کل یہ بھی چولی کا چکا چھوڑ دو خطرہ ہے آج کل بغیر تم یہ ظاہر کرو کہ تم کسی کو بھی کافر نہیں سمجھتے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول نے میں کاطرتا اسے بھی کافر کا سمجھتے تاکہ لوگ تمہارے بارے میں یقین کر لیں کہ تم جیسے گرد نہیں ایسی باتیں نہیں کیا تم آج کل کاگر کو کافر بھی کہنا ہو تو ذرا دائیں بائیں دیکھا کرو تو سارے کیوار بند ہیں دیواریں بالکل مضبوط ہے کوئی شاپ سے بھی کوئی ہلکا سا کان میں کہا کرو کہ باسل یہ تو کافی ہے دشمن ہے ایمان والو یہ جاسوس ہے کپار کے یہ دئیمان تمہارے اندر موجود ہے بہت ذرائع ڈر ان سے جو ہے احتیاط کر پاس اللہ اللہ ان پر نام کرے اللہ انہیں ہلاس کرے بکور یہ فدر گرے جاتے ہیں ایمان کو حاصل کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ بد بخت کس طرح سے اس سے نکلے چلے جا رہے ہیں برندہ پی لو آ لے کہا جاتا ہے آس تو سنت رسول اللہ رسول اللہ محمد اللہ علیہ صحیح وسلم تمہارے لیے اللہ سے استقار کریں گے لو ام یہ اپنے سر تکبر سے مروڑتے ہیں برآ تو سدھو شدہ آگنی مرتے رخ جاتے ہیں بہت مش اور یہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے کہ لوگوں کے اندر یہ پتا چل گیا تھا کہ ہم نے غلطی کی یہ تکبر انسان کو جہنم میں دے جاتا ہے اور فرمایا کہ رائے کے جانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جھنک نہیں جائے گا اگر کسی نے ایمان اور اسلام پر رہنا ہے وہ عالم ہے طالب علم ہے یا عالمی ہے اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا اگر اس نے لوگوں کے اندر غلطی کی ہے تو لوگوں کے اندر اعتراف ضروری ہے اگر اس نے علیحدہ غلطی کی ہے تو اللہ سے رو رو کر بخشوالے جو غلطی کا اعتراف نہیں کرتا اور اس میں اپنی شان کا گھٹنا محسوس کرتا ہے اس کوئی شان نہ ہوگی اس دن یہ لوگ چیک حوالے کے بیان کیا کہ کیڑے بھی طرح ہوں گے اللہ ان کو اتنا ضرور کر دے گا کہ یہ چھوٹے ہو جائیں گے مسجد کے لیے اور وہ لوگ جن کو انہوں نے گمراہ کیا وہ کہیں گے کہ اللہ قبارک تعالی ہم ان کے پاؤں کے نیچے مسل نہیں ان کو ضریل کر دے دیں سبا پر اللہ ناراض ہو گیا اللہ نے ہمیشہ جب معافی کے دروازے کے لیے بد نصیبوں کے لیے منافقین کے لیے جو محمد رسول اللہ کے پیچھے لما پڑتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا قرآن درست تھا اتنی لیے تو وہ ابل عرب تھے نہ انہیں تجوید سکھانے کی ضرورت تھی نہ انہیں لہجہ جو ہے اس میں کوئی تو مشکل توڑی جاتی تھی تلقد ان کا پہلے درست تھا پھر وہ کاس اس کی سنتے تھے جس کی تیراغ کا تصویر کر کے ہمارے گاؤں پہ کھڑے ہوئے وہ خود محمد رسول اسول اللہ کے کسی نماز پڑھتے تھے مگر بگ انسان مالک اتنا ناراض ہو گیا مالک کو اتنا انہوں نے اپنے سے دور کر لیا کہ اس نے کہا کہ محمد تور بخش مانگے یا تم نہ مانگے نہیں یہ جو پیر الفاظ ہو اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے ان اللہ درفا یقین اللہ ایسے خصوصاف کو کبھی گا نہیں دیا کرتا کہ رو نپا اکبر میں ڈوب جائے میرے بھائیوں میں سب سے پہلے اور آپ خیال کریں کہ ہم نفاذ میں نہ چلے جائیں دور حاضر نفاذ کے سننے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک دور ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتل میرے باپ فتل ہوں گے فتنے ہوں گے جنہوں پر تاریخ ہوں گے جس دن کے اندر یہ کتنا اپنا اثر ڈال دے گا جو دن اسے قبول کرے گا اس پر تیار نشان پڑ جائے گا جو دن ان ستنے کو قبول نہ کرے گا اس پر سفید نشان پڑ جائے گا کہ کے تصویر تفریح اعلیٰ فلدئی حتّہ کہ لوگ دو دونوں والے ہو جائیں گے سنگ مرمر کی طرح سفید اللہ ہمیں ان میں سے کریں جن کو اللہ پھر کبھی فتح میں نہ ڈالے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں یہ اس کا علیہ صلاح اسلام کے آخر کا ساتھی بنے گی اور ایک وہ دل جو حقوں کو قبول کرنے کی وجہ ہے سیاہ ان دے برتن کی طرح جسے آگ سیاہ کر دیتی ہے اس طرح سیاہ ہو جائیں گے اور ان کے اندر ایمان نہ رہے گا جیسے کہ دوسری حدیث تشریح کرتی ہے کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے خود ایمان و نفاق ایک ایمان کا خیمہ ایک نفاس کا خیمہ ایمان کا خیمہ ایسا ہوگا کہ لا نفاق کا پی لا کے بعد جب نقرہ آئے نقرہ منسوخ ہو تو یہ جنس کی نفی ہے لا نفی جنس ہے آپ جاننے والوں کو پوچھئے ان میں جن سے نفاس جاتا رہے گا ان کا خلوص ایسا بھی ہوگا کہ ایک تیسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کو اجر ملے گا آمان کا پچاس آدمیوں کے برابر صحابہ نے پوچھا رحمان اللہ علیہ مکمنی اے اللہ اے اللہ کے رسول اس وقت کے پچاس یا آج کے سمے آج کے پچاس کے برابر اور دوسرے دن ہوں گے جو کہ بد بدبخت نفاس کے فہمے میں ہوں اور بنوایا کہ یہ پستاد الفاظ میں ہوگا لا ایمان عقیل ان میں جن سے ایمان کا تیز رائے کے جانے کے برابر بھی باقی نہ ہوگا یہ بدبخت وہ ہوں گے جن سے مالک ناراض ہو گیا اس کے کے باوجود توبہ کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے حگ الدین یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تم سی من اللہ رسول اللہ فتہ یم کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی فتح یم فدو کہ اسے چھوڑ دے جیسے خود بخب دنیا کے لائقے اور حریف سے سمجھتے کہ اہل ایمان بھی ہرسکے محمد کے ساتھ ملے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر کمزور غلام اور وہ لوگ تھے جن کے پاس مال نہ تھا مالدار اپنے مال کی محبت میں اپنے مال کی پوجا میں محبت تو در کے نار اور ماں تعیشہ عبد الدر تائسا عبد الدینار تائسا عبد الخبی طائسا عبد الخبیسہ یہ چادروں والے یہ کپڑوں والے یہ درحم و دینار والے حالات ہو گئے ابد کہا عبد دلک. یہ بندے ہیں درم و دینار کے یہ کپڑوں کے بندے ہیں یہ لوگ جو بندے تھے غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے مال ان کا ایمان تھا مال ان کی شریعت تھی مال ان کے لیے کسی طرف ہانکنے والا تھا یہ اسی گندی اینک سے جو انہیں لگی ہوئی ہے جس کے شیشے اندھے ہیں یہ صحابہ کو دیکھتے تھے رضوان اللہ علیہ ورمائن. ان برتی میں سے کنڈن ہو کر نکلنے والے ان نفو سے ان سیل کو یہ پہچان نہ سکے بئی مان انہوں نے کہا محمد کرنا دو اس پر سچا مانگے خیرات مانگے اہل ایمان کے لیے مدد مانگے ایک پیس ہونا دو ہفتہ کے لیے چھوڑ کر سارے کے سارے بھاگ گئے اور اپنی روٹی تلاش کریں یہ اکیلا رہ جائے ماں بننا ہی کے لیے آسمان کے فزانے اے امریکہ والو اور امریکہ تو مرتب کے مرکز ساتھی ہو منافق ہو تم لاس مظاہدین کے اکاؤنٹ کو پرنٹ کر لو تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سکنجوں میں جکڑ تو تم گھروں کے اندر سے نکال کر انہیں جیلوں میں لے جاؤ جتنی سزا چاہتے ہیں بے لو مجاہدین کو اللہ مدد دیتا ہے تم ان کی مدد کو کبھی بھی روک نہیں سکتے وزا واقعی آسمان اور زمین کے خزانے اللہ جی کے لیے خون میرے بہادر عالم نے ہمارے رہنما نے ہمارے سر کے تاج عبد الرحمان بن سفر الحوالی نے کہا جگہ مانا کہ اس وقت تمام اسباب سب سے زیادہ اسباب باب میرے مالک نے امتحان کے طور پر کفار کو دے دیکھیے جو ہمارا گھیراؤ کیے ہوئے وہ کہتی ہے ایک, ایک امریکی کا جسم دیکھ لو اور ایک مومن مجاہد کو دیکھ لو مجاہد ایسے ہوگا جیسے خاصہ زدہ کوئی کمزور سے انسان ہے اور امریکی کو دیکھو تو تم رش کرو گے کہ ایسی سے ایسی زبردست سے کس سے ہے ٹپک رہی ہے اس کے جسم سے اور اس کے چہرے سے اور اس کی حرکات اور سپنات سے پتہ چلتا جو امیر وہ کبھی ہے دنیا بھر کے وسائل ایسا اصل تھا کہ دراص کمانڈوں کے نقشے باندھے جب امریکہ حملہ آدر ہوا ہے اخباروں نے گویا کہ کمانڈو وہ مخلوق دنیا پہ آ گئی ہے کہ جسے کوئی مار نہیں سکتا مسافر نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے مالک کی مدد میرے مالک کے خزانے جو اہل ایمان کے لیے ایمان کی دولت اس سے بڑا خزانہ بھی کوئی ہوگا مکھیوں کی طرح یہ کمانڈوں بھرے ہیں اللہ کے فضلوں کے رکھتے ہیں اور شیخ عبد الرحمان بن سفر حوالی کہتے ہیں کہ یہ جتنا مال امریکہ کے پاس ہے متطو کے پاس ہے اے اہل ایمان اس پر ریج نہ جانا ولادن نہ ان کے بھانس بھانک کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زینتیں دی ہیں ان پر آنکھیں نہ جمانا اس سے کسی کو دھوکہ نہ ہونے پائے یہ ہمارا مال و غنیمت ہے ہم ایمان پر قائم تو ہو یہ ہمارے لیے مال غنیمت جمع کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان ہو تو ایسا ہو جرت ہو تو ایسی ہو دلیری ہو تو ایسی ہو عالم ہو تو ایسا ہو جو آنکھوں میں آنکھیں بال آنکھ کے بات کرے اور نیپال کو قطع کرنے والا ہے فرمایا کہ اللہ کے لیے خزانے آسمان اور بلا چن النا سے نہیں نلا جاتا ہوں راستوں کو کیا پتا یہ نہیں سمجھتے یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بقید ہو گئے بزدل ہو گئے اگر اس میں تبکو ہوتا دین کی سمجھ ہوتی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے دیتا کون ہے اللہ کنویں سے پانی نہ نکالو گے تو کنواں بجبو چھوڑ جائے گا اللہ کے بندو اللہ کا عز خرچ کرو گے دینے والا اور دے لگا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیجیے یہ ہے سب سے پہلا فات کہ دنیا میں جو بھی چیز مجھے اللہ کے راستے سے پکڑنے والی ہے اس کو میں خرچ کر دوں تم ایمان تک کبھی نہ پہنچو گے خطہ تم سکون حتیہ کہ تم وہ خرچ کر دو جو تمہیں محبوب ترین ہے کبھی میں دل درست رہے گا اپنے آپ کو میں اور آپ درست کریں جو خرچ نہیں کرتا بکیل ہے کہتا وہ خرچ کر لے گا ماشاءاللہ اس کے پاس اللہ نے بڑے پیسے دیے وہ بڑا خرچ کرنے والا ہے اگر اس نے نہ کیا تو غور کریں گے کیا کہ نہیں کیا وہ کہتے کیا ملی ویسے شکل ایسی جی کے کرنے والا ہے کیسے کر کا کوئی بات نہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ تو مر گیا اس پر تو کسی نے خرچ نہیں تھا وہ مالدار خرچ کرنے والے آدمی کو اس کے حالات نہیں پہنچے صحیح طرح کیا کہتے ہیں وہ یہ تو کام خراب, خراب ہوا ہے آج تک خرچ کرے گا وئلہ شیتان کی طرف سے ہے کیا خبر کہتے ہیں مہلت تمام ہونے والی ہو خبر کے اسی وقت تو واپس بلا لیا جائے کیا سارے بوڑھے ہو کر مرا کرتے اس محفل میں دیکھ رہے بوڑھے کتنے ہیں جوان کتنے ہیں تھوڑے سے بوڑھے ہیں معلوم وہ سارے بوڑھے بھی ہوا کرتے ہیں یہ غلط فہمی ہے شیطان کی طرف سے یہ اولون کہتے ہیں منافی بین عبد اللہ اس کے کی اگر یہ مدینہ کی طرف لوٹ گئے محمد اور اس کے ساتھی کچھ غزبہ سے ہو, علیہ چندن گا تو کیا ہوگا لئی نل ازل عزت والے عبداللہ ازمبئی جو خاندانی وید ہے سردار لوگ ہیں یہ معلّہ اشف کل اللہ, اللہ نو جمیلا ان زمینوں کو مدینہ سے نکال دیں گے عزت تو ساری کے ساری اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے تم کچھ غرض نہیں پڑے تم عزت والے تمہیں اللہ وہ رسوا کرے گا تو تم دیکھو گے اور رسوائی آئی بھکو کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے مزیب الرحمان کہتا تھا میں بنگلہ بندھوں اور ایران کا بادشاہ کہتا تھا کہ دنیا ساری کی بات کریں میرے پاس ہے لوگ انگلینڈ میں بھی ایران کے بات کرنی عبت کرتے ہیں ایرانی جرا کرتے تھے کہ اگر رپورٹ ہو گیا تو ہمارا سارے کا سارا خاندان برباد کر دے گا کس طرح سے مرا ہے در بدل ٹھوکرے کھاتا رہا وہ جگہ دینے والا نہیں اور ایک دوسرے کو دلید کرنے والے ہیں تو ساری عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ورا سن نہ مناسب نہ لیکن ان منافقوں کو کوئی عمل نہیں صحابی حراول دفتے میں سے زید بن ارقم ربی اللہ تعالیٰ مسلم احمد کی صحیح روایت جب انہوں نے یہ الفاظ اس خبیز کے منہ سے سنے عبداللہ علیم سندن علیہ وسلم کو آ کر جلے ہوئے دل سے بتا دیا بتانا تھا تو عبداللہ عبی عبئی کو بلایا گیا اتفاظ اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے یہ الفاظ کہے گی زید بن ارقم کو اس قوم نے ملامت کی ت نے ایک مع آدمی کو جلیم کر دیا نے کیا کیا نے کیا کیا کیا کیا نے وہ کہتے میں اتنا غبار خاطر ہوا کہ سبمے کے ساتھ میرا دل <سؤال> بھر گیا اور میں سوچتا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی کو بھی اجازت دیا میں نے کیا کیا اس وجہ سے مجھے رسول اللہ نے بلایا اور کہا گیا اللہ نے تصدیق کر دی اور اللہ نے اس نظا سے کو رب کر دیا مگر میرے مالک تکوٹ سے قربان دیا جس نے عبد اللہ اجمل بھائی کا نام نہیں لیا ورنہ اس کا قتل محمد رسول اللہ پر واجب ہو جاتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرتا اللہ نے بھی کہا حکومت اللہ ہمیں امتحان لیتا ہے ان آستین کے سانپوتے دیکھیے کہیں ہم ہی آستین کا سانپ نہ بن جائے تیس صحابہ مجھے اتنے اپنی ملاحدہ کو وہ تو اپنے اوپر نفاذ سے ہیں اور مجھے شیطان یقین دے کہ تری پن کی سرکار ہے تیرے اندر نفاذ کبھی نہیں آ سکتا آج اینا تھا فرمایا تیری مان لائے ہو لا تم ہی گم ادم بال اولاد گم آن لا تمہیں ہلاک نہ تمہیں راشن نہ کر دے تمہیں واپس نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر مالوں کو یہاں سے نیپاس جو ہے وہ داخل ہوتا ہے کہاں سے مال سے اور اولاد سے ہم نے دیکھا بڑے بڑے مستقل لوگوں کے پاس مال آیا مال کے بعد مسجد میں حاضری کم ہوئی پھر مسجد کے اندر جو اللہ کے راستوں کا خرچ تھا وہ کم ہوا پھر گھروں کے اندر ٹی وی تکلیف لایا پھر ٹی وی کے بعد بچوں نے گاڑیاں منڈائی پھر وہ بڑے زبردست قسم کے ماڈرن سکولوں میں گئے پھر جب گھروں میں گئے تو بچیوں کو ناخن بڑے ہوئے دیکھے اور ان پر میں پالش لگا کر خوب بڑھائے ہوئے جیسے کہ یہ کوئی درندہ شک مخلوق ہے اور اس کے بعد پر سبھی آئی پھر جانے کی آواز موبائل سے آنے لگی لمبی کی داڑھی ہے چکنوں سے شلوار ہے نماز پڑھ رہا ہے زمین ہو گیا ہے موبائل بول پڑا ہے مون گیا اسے بند کرنا ڈانڈا گڈان ڈانٹ اگر ڈا شرد دو ہزار ہے ترمی سے دے آتی کہ موسیقی کو حلال کیا یہ شیطان کا پہلا دروازہ ہے کیا عمل ہے تیرا کیا ہے تیرا قخبہ یہ سب نفاذ ہے اور کیا بیت اللہ کے اگر بدماش یہ موبائل لے کر آتے ہیں اور نماز کو خراب کرتے ہیں ہمارا وائر لیس فون ہے ہم نے جلدی میں لیا اور اب ایک بولا کہ بھئی آپ اچھے آدمی کہ جب تک آپ کی بات نہیں ہمارے ساتھ ہوتی آپ رسیور نہیں اٹھاتے یہاں پر تو موسیقی بچتی ہے دوسرے نے کہا تیسرے نے کہا جب ہم نے کال کی تو موچی کی ڈال دی گئی تھی زبردستی یہ خوبصورت جانتے ہیں کہ گناہ ہے جو دیکھ کے ایمان نکالتا ہے اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو کون گناہ کرتا ہے جبراہیل کو کہا صحیح حدیث سے تھی کہ جا جا کر دیکھ کے جہنم جہنم اتنی ہیبت ناک تھی اتنی اندوہ ناک تھی ایسی اس کے اندر آواز اور تھے کہ جبراہیل نے کہا اللہ تیرا کوئی بندہ جہنم کی طرف نہ جائے گا پھر جنت کو دیکھا اتنی شاندار اتنی پرکشش کہ فرمایا کہ اجبرائیل نے کہا ہے نہ سب لوگ جنت کے لیے پوچھا ہوں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے اور جائیں گے پھر کہاں جا دیکھ کیا اللہ نے جہنم کو مختلف لذاش کے ساتھ گھیر رکھا تھا جو کہ اتنی زیادہ پیار کرنے والی اور اس اتنی چھینکنے والی تھی کہ جبراہیم نے کہا اللہ کے سے مخلص بندہ جنت میں جائے جہنم جا، سے بچے گا اور جنت کو اللہ نے تکلیفوں سے گھیر رکھا تھا تو میرے بھائی ایسے آسان نہیں ہے یہ موبائل والی غفلت چھوٹی وفلت نہیں ہے اتنی شیطان آتا ہے مال سے اور اولاد سے پھر کیا جواب کے ملتا ہے وہ بچہ کھیل رہا تھا اس میں میری بیل بدل دی میں نے تو اللہ اکبر کی بیل لگائی تھی میں نے تو اس پر نان میوزیکل بیل لگائی تھی وہ بچے کھیلتے ہیں نا بدل دیتے تیرے بچے کو کتنے تربیت دی ہو سکتا بہن تھی تربیت کب دی تیرا بچہ چودہ اگست کو ہم دیکھتے ہیں جب پاکستان کا جھنڈا جو ایک بٹ ہے اسے اٹھائے سکتا ہے پاکستان کی تحریک جہالت کی تحریک تھی پاکستان کی حکومت سافر حکومت ہے حبیث ہے یہ اللہ کے رسول کے دین کو رد کر کے دین ابلیس کو نافذ کرنے والی ہے اس کے حکام قبر کے راستے کو پسند کرنے والے اہل ایمان کے دشمن ہو کفر فر ہے اور کفار ہے اس کی فوج مارشل اللہ کی سمند ہے محمد لا کو رد کرنے والی اور محمد جی کو پکڑ کر کفار کے حوالے کرنے والی ہے اس ملک کا جھینڈا تیرے بچے کے سینے پر تون کبھی سمجھایا تو ساتھ بہت کبھی تھی تیرے پاس وقت نہیں تو دو اور تین نوکریاں کرتا ہے تنہیں تو اچھی کار لینی ہے ت نے ب بہترین قسم کے پتھر لگوانے ہیں اپنے حسل خانوں میں تم نے تو اس طرح سے رہنے کا پیرول دار کریں کہ واقعی رہنے کا کوئی طریقہ آتا ہے نثاج یہی سے آتا ہے لا سل تم امبال حکم بال اولاد حکم عان ذکر تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے بات نہ کر دے جا اللہ اور جس نے یہ کیا ان کا پڑنے والے غریب وقت لوگ تھے اللہ تمہارے نے وجہ نفاق کو قرار دیا جبکہ آدمی ایمان میں آنے کے بعد کتا ہے یہ دیکھیے سورہ ان ہے ایک سو چھ نمبر آرٹ ہے آپ بے شک نہ نکالیں مجھ سے سن لیں اور نکال سکتے ہیں آسانی کے سے جلدی سے تو نکال لیں من کا سارا बाद راہ جس نے اللہ बाद ساتھ کخر کیا की वजह ایمان لانے کے بعد یہ کفاق کی وجہ سے اور یہ بتقیدگی کی وجہ سے اور یہ مرتب کرنے والا مر بازی ایمانی ایمان لانے کے بعد ان لا من اخاع بحتان سوائے اس کے جو حالت اقراہ میں تھا اگر ناک کو کرتا تو مار دیتے کافی اگر ناک کو کرتا تو ہمیشہ جیل میں ڈال دیتے ناک کو فر کرتا تو اعزاز کاٹ لیتے اس کا وہ ادب کاٹ دیتے اب کفر کر لے اللہ کی طرف سے اجازت ہے اب مار بن یاسر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے امار کیسا حال ہے ماں براہ کا کیسا چھوڑ کے آیا آپ نے پیچھے کیا حال ہے تو اعلیٰ رسم اللہ اللہ سے رسوم برا حال ہے میرا کیونکہ کیمار کو مارتے یہاں تک کہ ان کے علاحوں کو اچھا کہتا محمد سے سفر کرتا پھر چھوڑتے نبی علیہ السلام نے امار دوں یا پھر اگر پھر تجھے مارے تو وہی کرنا کہ پہلے کرتا ہے یعنی تیرے اوپر کوئی پکڑ نہیں اللہ بلغ رہا وطن بال مطمئن بل ایمان اس کا مطمئن ہو احمد بن حقل کو مارا گیا وہ بستر پر تھے یا بن معیون محرف ہے سمجھانے کے لیے ایسے ایمان ایسے ایمان پر کبھی سخت بھی ہوتے تاکہ ایک دوسرے کو سنبھال تو کرے جائے بتواز ہوگی حق بتواز ہوگی صدر کرتے جائے احمد بن حقبل کو جب یحیٰ بن معین محدث نے بہت بڑے محدود پر سلام کہی تو یاحیہ کو جواب نے دیا احمد بن حقبل نے اور من دوسری طرف پھین لیا یاد بن معین یادوں کو کفر کرتے تھے کیونکہ اس وقت کا بادشاہ کفر کرواتا تھا خلیفہ کہتا تھا قرآن کو مخلوق کہو علماء نے کہہ دیا احمد بن ابل نے نہ کہا ان کو مار مار کر ان کے گوشت کو مردہ کر دیا گیا ہتھیا کہ جراح نے گوشت کاٹا احمد بن ابل مار سے احمد بن ابل نے یاہیا بن معین کو جواب نہیں دیا ملکوں کی طرف کر لیا جب وہ واپس گئے تو بن معین نے پھر سلام کہا احمد نے جواب دے دی دیا ممکن ہے کہ دل میں جواب دیا یا نے شکایت کہا یہ تو عمر کی نہیں مانتا کو جب یہ بات پہنچی کہا کو مارتے تھے جب وہ کفر کرتے تھے تمہیں مار کا ڈر آیا تم نے کفر کر دیا تم امار سے یہ ہمارے آئی ماں یہ اہل ایمان یہ اسلام قائم ہوا کرتا ہے ہر کوئی معافی مانگ جائے اور اقرا کا فائدہ اٹھا لے تو پھر بھی معذ اللہ اب تک اترا کا فائدہ اٹھاتے وہ دعوت سے بھی تھے کیا دعوت کو کوئی بھی لے کر کھڑا نہ ہوگا میں پور ع متباد کر دی جائے گی نظام کرنے کا کوئی بھی کھڑا نہ ہو تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جس نے قبر کیا اور حالت اکراہ تھی اس پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں ہو کل بالمین مندی مان اس کا سینا جب جہاں سے دیکھتا تھا تو اللہ کی محبت سے امر رہا تھا ان کی دشمنی کے ساتھ اس کا سینا جو ہے وہ پیسے صاف کھا رہا تھا اب یہ مومن ہے اب اس نے قبر کیا اس پر کوئی پکڑ نہیں إلا من मन को مطمئن من اللہ منقرے مطمئن بلا کے لیے وہ سب منشا رہا بالکل ریسد رہا جس کا سینا کب کے لیے کھل گیا غَضَبٌ مِّن اللَّهِ ان پر اللہ کا غزب ہے بلا مزاح ال سینا کھل گیا ہم سورج کہتے ہو ہمارا تو سینا ذرا نہیں کھلا بھائی سینا کھلنے کی کئی صورت ہے سینا کھلنے کی یہ بھی صورت ہے کہ مسلم اس وقت بڑے مساجد کو مدرسوں کو بچانے کا بہت بڑا موقع ہے اس کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس وقت پرویز کی ہاں میں لی جائے اس وقت پرانی کے ساتھ اتحاد کر لیا جائے اسلامی فوج منا لی جائے ساجد نقلی کو بھی کر لیا جائے جہاد بھی نہیں ہوتا آج ہی مثالہ میرے پاس پڑھا جب تک شیعہ لیڈروں کو نہ بلایا جائے بریلی لیڈروں کو نہ بلایا جائے وہ ان کی تعریف کریں اور ان کی تعریف کرے مسلم مسلم بھائی بھائی, بھائی مسلم شیا بھائی بھائی مسلم مورت بھائی بھائی مسلم مورہ بھائی بھائی یہ تحریر اٹھاتے ہیں زارو یہ ہے سیما کھلنا یہ ہے سینے کو مطمئن کرنا تو یہ ایمان اسلام پھر ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہو اہم ایمان کو جھوٹا کرتے ہو ان کے راستے کے لیے کو روکتے ہو انہیں کتنا کہتے ہو انہیں ففاجی کہتے ہوں کالی مالنا لا نا رجالت ملن اسراریا کیا ہو گیا جہرم میں کہیں گے کہ وہ نظر نہیں آتے شرارتی لوگ وہ دہشت گرد کدھر کی گئے کیا ہماری آنکھیں پتھرا دیں گے وہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں جن کو ہم پٹھے کا نشانہ بنا سکتے ان دال کا نا یہ بالکل سچی خبر ہے تو ہاتھ وہ آگ والے ایک دوسرے کے ساتھ ملامتیں کریں گے اور جھگڑیں گے وہ دن آنے والا ہے اس بائیے دردر کو ایک طرف کھینچی تبدیل لکھ دی گئی پچاس ہزار سال پہلے اس دنیا اور آسمان کی اور زمین کے اور انسانوں کے بننے سے پہلے اب وہی ہوگا جو لکھ دیا گیا اور جو نہیں لکھا ہوا کبھی نہیں ہو سکتا ابن عباس پیچھے کا تھے اور رضیس ہیں پوچھتے ہیں تبی علیہ السلات و ابن عباس وہ کہتے لبئی فسادئی حاضر ہے اللہ کے رسول فرما بردار کہا ابن عباس فضلہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کرنے لیکن اس کے دین کی حفاظت کر یہ فستا وہ تھی حفاظت فرمائے گا فضی اللہ اللہ کے دین کی حفاظت تک تجرب اللہ کو پائے گا تجربہ حق اپنے سامنے پائے گا تو بھی تجار اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اور پھر کہا کہ البن تماعل تماعت اگر ساری امہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچائے وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے جب تک مالک میں یہ لکھا ہوا نہ ہو اگر ساری سے ساری امہ جمع ہو جائے کہ تجھے تو تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے سوائے ہو میرے یہ لکھا ہوا تھا تو یہی سینہ کھلنا ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا کفر کے اور ضلالت کے راستوں میں اور پھر دعویٰ کرنا کہ ہم اسلام پر یہ کفر کا سینا کھلنے کے مترازک ہے میں مرتازی لوگوں کو گیا نہ گیا مجھے کیا پتہ ہر ایک کی کیا حالت ہے یہ عمل کی جنس یہی ہے اور ہر عمل کرنے والے ایک برابر نہیں ہوتا کسی کو غلط فہمی لاحق ہوتی ہے کو بھولا ہوا ہوتا ہے کوئی سلیم الفطرت ہوتا ہے کوئی ظالم اچھا خاصا سمجھ کر اس راستے میں دنیا کے لیے لگا ہوتا ہے ہر ایک کا اللہ کو پتا ہے اور اس کو بھی خوب اپنی جگہ پر پتا ہے وہ کون ہے اللہ نے اسے پتا کیا ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں ہوا انہوں نے کفر کیوں کیا یہ جن کا سینہ راضی ہو گیا کفر پر مرتب ہو گئے یہ مارے کے بعد کیوں کا یہ اس لیے ہوا بھی اللہ حکم صحب الحاط اب دنیا دنیا کی زندگانی کو محبوب جانا اللہ آخرت پر اللہ ایسے کافروں کو جب دنیا کو آخرت پر ترکیب ہے کبھی رہنمائی نہیں کرتا تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا ہی ہمیشہ مروایا کرتی ہے اور یہی آخر چھین لیتی ہے آدمی کو فرمایا نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب ربر جی دلال کرام نے اس قرآن میں وہ ان سکوں خرچ کرو نما رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے اگر نفاذ سے بچنا چاہتے ہو اگر دل پر روہن ہو جانے سے بچنا چاہتے ہو علم ہے تو علم خرچ کرو مال ہے تو مال خرچ کرو جان ہے تو مجاہدین کے دوست بدو امریکہ کے پس کے اولا دو اور مقبدوں کے اور جس کابل بھی ہو اسلام کے لیے تم پہلے اپنا جائزہ لو دیکھو اللہ نے تجھے کون سی صلاحیتیں دے رکھی پھر اپنی صلاحیتوں کے تھبا دو اپ اپنا ایک میدان بناؤ اس میدان کے ہو جاؤ اور اللہ کے دین کا کام ہر میدان میں کرو مجاہر مال خرچ کرنے والے سے خوش کرے یہ نہ کہ گھر میں بیٹھا منافق ہے اور مال خرچے خرچنے والا مجاہد کو برا بھلا نہ چاہے اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دیہات بند کر دے میری مصیبت ختم ہو جائے ایسا نہ کرے ایک دوسرے کی مدد کرو اور عالم اور دائی یہ دعوت دے کر اس سب کے لیے ابھارتا ہے اسے گھر میں بیٹھنے والا ہونے کا تانا نہ دے ہر جگہ ہر میدان میں لوگوں کی ضرورت ہے اور میں یہ ارد کروں گا اور تجربہ چاہے گا کہ آج جو میدان خالی ہے اور بانس ہے وہ میدان میں لڑنے والوں اور اللہ کے لیے مرنے والوں کی کمی نہیں تک بے سوچے سمجھے بھی کئی مر رہے. اللہ ان کے بھی قبول کرو جو ہم نے تھوڑی سی مونت کیوں نہ مجھے تم نے دے دی صدقہ. میں ضرور تشدی کرتا تیرے انبیاء اور رسم کی دعوت حقاق کی میں میں سے ہو جاتا. مالک کے فیصلے حکمت اور عدل پر مبنی ہے اس کے فیصلے لوٹا نہیں کرتے جب ادل ہو گئی پوری ہو گئی محلت تو پھر ایک منٹ کے لیے بھی موقع نہ دیا جائے گا پھر پرچہ سمیٹ لیا جائے گا پھر اس دن خیر اور پاک کا نتیجہ نکلے گا وہ بما دماغ اور اللہ خبردار ہے ان آمال سے یہ تم بجال آ رہے ہیں اللہ مجھے راز تو میں سنیں مجھے افباد کو ایمان اور عمل کی زینت اور کسی پر جمے رہنے کی ہمیں توفیق دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے ربعمجلال وکرام سے راضی ہوا ہوں